یا ربا اہل ایمان سود مت کھاؤ ڈوبنے پر دبنا یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے بلکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ تھی بات ہے تم ربن یربوالبا یربو آتے تم منزکات تو رین الف تو انفاق تھی اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ بازے کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورت البکرا میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آ معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی جو بہت زیادہ جسے یوزلی ہی کہتے ہیں یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سود خون موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے. آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بی کے اندر سود ہے وہ ہے وہ حکم کے جو سنو سن میں نازل ہوا لیکن ترتیب مصب میں وہ سورہ بقرہ میں وہ پورا رکو ہم پڑھ چکے ہیں لوگوں کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پینتیس تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یاقل الرباف المدافت اللہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو تاکہ تم فلاں پاؤ و تقل اللہ کی عبت کافرین اس آگ سے بچو ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بڑکائی گئی ہے بتعی وَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ العمۃ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ سارے مغفرت رب اور دوڑو اپنے رب کی مقفرت کے حصول کے لیے وہ جنت ان عرض و اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے اور وہ تیار کی گئی ہے سنواری گئی ہے اس کا سنگار کیا گیا ہے پہلے تقویٰ کے لیے اللجینفقن رفی سرائے ودبر رائے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے جو خرچ کرتے ہیں سررائے خوشی میں بھی وزبر رائے خود تندستے تب بھی کرتے ہیں چاہے تقریب میں ہیں بل کا زمین اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں بل آسین ان ناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے دربدر کرتے انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب عب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان و لدین و احضا فعلو فائشت اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے لکن اللہ فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے فستق فروغ تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ نصاب میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا میں یقین ضلع بھائی اللہ کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے ملنگ جو سرو اعلیٰ معاف اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے بہت آ گئی تو اب توبہ کریں تب توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراً ہوش آیا فوراً جو ہے گڑ گڑائے فوراً توبہ کی عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمی میں کل کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے ادائے کا جذا ہوں مغفرت میں رب وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلا ہے ان کے رب کی طرف سے مقفرت و جنات ان تری منت الار و اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے معجر العاملین اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے قدغلط مل قبل تم سنر فصیر الفلڈ تم سے پہلے بھی بہت سے قومیں بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں فصیر تو ان میں گھومو پھرو فنجروں کی فکان آتے بچل اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جٹلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوت میں تبلیغ نہیں تھی ان کے جو خندرات تھے تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے ہاں <تضح> <تضح> بیان الدا سے بہدم و معذمت یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیم کے حق میں ولا کہ ولا یہ آج بڑی اہم ہے اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ وال تمہ لا لاؤ ان کو تمہوں ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہو آخری فقہ تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور اس آت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم جلیل ہیں آلہ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بہروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیت لیونگ فیت فیتھ کنوکشن کہاں ہے یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے تمون تم ہو نہیں سکتا کہ حکمت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں و خار. اب دائی بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہے بن عمیر بھی ہیں انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کو مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہیں وہ مسیح کہہ رہی تھیں بین کر رہی تھیں باتوں کر رہی تھیں اس حال میں خود حضور صم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا ببا کی لہو ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہے رشتے دار حمزہ تو وہ حاضر تھے انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تعزیت کرو تو بہرحال دخت محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی زخم پہنچی ہے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے رمگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دلگرشتہ نہ ہو سچ تم کروں اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب فقد مسل قوم کروں اس تو تمہارے دشمن کو جیسا ہی چرخا لگ چکا ہے کہ نہیں ایک سال پہلے ان کے ستر مارے گئے تھے کہ نہیں وتی کرام لوہا بیناس اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونچ نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے یاد امن اللہ احمد اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقت مومن ہے اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قربانی نہ دینی پڑے کوئی ذک نہ پہنچے تو سبھی مومن ہے پھر تو, تو, تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں واللہ لا اللہ اللہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کیا معاذ اللہ ولی جماء الص اللہ الزین عام الویم حق اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے یعنی تمہارے یہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائے اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو, جو ہے اس کی قوت کو ذوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمہیس بحث و تمہیس میں استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھریدنے کو جیسے جانور جو ہے کوا جو ہے زمین کو کڑے دے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانا ہے یا کوئی کنکر ہے تو آ کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے کوری اور تمہیز ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ایٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڈمٹ ہو گئے ہیں کچھ وہ صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمہیز کی ہے اللہ نے دکھا لیا یہ تین سو اور یہ عبداللہ ابن اب یہ منافق ہے تمہیں نظر آ گیا نہیں ورنہ کیسے نظر میں آتا صلی اللہ الجین آ من تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے بکل کافرین اور کافروں کو بٹا دے ام ہسب تو منتقل جنا اب یہ آت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آیت نمبر دو سو چودہ تھی اور یہاں ایک سو بیالیس ہے رجسٹ وہی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا بنے گا آیت نمبر تھی ام الما یا خرا کم مساسا کریم وہی ہے آئے تب یہ اب حاصل تم تک جنت کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ مِنكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تمے سے کون واقع جہاد کرنے والے ابھی تو امتحان ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منتلیں آنے والی ہیں وہ لما یا الم اللہ اللہ جی نے جا دوں اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعہ اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وہ لکڑ تم تم تمنا موت ہم ان کب لے تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا وَلَقَدْ كُنْ تم تمنا قبل قو تم تمنا کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی پھکت رہے تمہ تم تنظر تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکلی پماں محمد اللہ رسول اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہ کا انتقال جب خبر یہ گڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تنوار پھیر دی بیٹھ گیا اب کس کے لیے جنگ کر دی تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے گریف تو رہی ہے ہر ایک کے اوپر گریف تو گئی پہلی گریف محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی برش آئی تو حضرت عبر باغو کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی غریب تو ہو رہی محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ سے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ ماں محمد اللہ رسول قدخلت میں قبل رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے افعیم ماں تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے او کو یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں قلط تم ادا تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وہ کل ہی بڑا کہ میں اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بس سید ضلع ہاں اللہ, ہا اللہ بدلا دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریبا یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سروڑ آدما اس کا وہ تو پھر حضرت احبو بکر آئے وہ یارگار ثانی اسلام و غار و بدرو قبر وہ آئے ہیں ان کے لیے کیونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عبر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا ہجرا تھا اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابکر کی وہ سینے گئے ہجرے میں جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جانے آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آج پڑھی وما محمد اللہ رسول قَدْ بل قبل قَبْلِهِ افائی ماں تاؤل تم اللہ کا دے تم حضرت عمر کہتے مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی بہت بلند مقام حضرت ابو بکر کا وَمَا كَانَ نسل الطبوتا اللہ بجن اللہ اور کسی جان کے لیے ممکن ہی ہے کہ وہ مر اس پر ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم وہ تو لکھی ہوئی شہ ہے اجلے معیم کے ساتھ ہر ایک کا وقت طے ہے بیسٹ گارڈ آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے اما کانند نسل تموت اللہ بجلی کتاب الموت جلا وہ من یون ثواب النیا نوت جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے یہ سورہ بکرا میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وَمَن اور جو واقعہ آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وہ سرج جی شاکرین اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وہ قائم نبی قات مح البین کثیر مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربی یون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے یہاں آدمی لفظ چلتا ہے ربانیون یون ربائث ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے مت والے اللہ کے دیوانے کائین بن نبی کتنے ہی نبی گزرے ہیں قاتل باہو ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے ماں بہانوا فی سب اللہ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وہ ماں غوف نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وہ مستقان ہمت ہاری وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گرفتہ نہ ہو وہ ماںم اللہ القانا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ گناف ہے نہ اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا دور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کہ فیاد اللہ کومن خزم وجہ نبی دم یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تو اللہ جو اشراف ہم سے ہو جائے اشراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اشراف ہے وہ اسراف آنا تھی امرنا بخش دے جو بھی اسراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وہ سب تک دامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے بنسرنا عال القومی کافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تعلد کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بکرا کے اختتام پر آئی فنسرنا عالل کافرین وہی دعا یہاں بھی ہے فعطا ثوابت دنیا و حسن ثوابل آخرا تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے آتا فرمایا دنیا کا ثواب بھی دنیا میں بھی سربلندی دی فتوحات دی وحسن حسن ثوابل <الْآخِرَة> اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے و اللہ یہ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یا اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایریوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن کلیب خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بل اللہ مولا کم تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت پناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وہ خیر الناصرین اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سن الکی قلوب الگین کبھر ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بما اشرق و اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ معلوم سلطانہ اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری وہ بابا ہومنار وہ بے اور ان کا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حزیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹنڈا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعی تین اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بندوش ہو چکی تھی بارک اللہ علی کم فی قرآن العظیم و دفاع میاں کم بلایا کے وزدکی